شمان حو سو چوالیس حضرت سعینان رضی اللہ تعالیٰ لہن سے روایت سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار جب اللہ عرض اجل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے اور وہ مصافہ کرتے ہیں شیک ہینڈ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو عادت یہ بنانی چاہیے کہ جب بھی ملاقات ہو تو پہلے سلام کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو پورا سلام کریں ثواب بھی زیادہ ملے گا پھر سلام کی سنت و بھی ملحوظ رکھیں یعنی دونوں ہاتھ خالی ہوں اور یغ فر اللہ یہ کہیں پھر درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ جل اس سے محبت بھی پیدا ہوگی اللہ علیہ اسلام کی محبت بھی پیدا ہوگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سلسلہ بھی ہوگا عاشقین رسول آج چھبیس رجب المرجب ہے اور ستائیسویں شب کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بہت عظیم معجزاتا فرمایا جس کو میراج کہتے ہیں اور بہت ہی عظیم الشان مجزا ہے اللہ کے حبیب علیہ صلاح اسلام نے آنن فانن مکہ مکرمہ سے مسجد اقسا بیت المقدس کا سفر کیا وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی سدرت المنتہا تک پہنچے وہاں سے لا مقام پر پہنچے آسمانوں پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا بیت المعمور میں آپ نے سارے نبیوں سارے فرشتوں کی امامت فرمائی مسجد اقسام میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان سے اوپر تشریف لے گئے عرش اور کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے کائنات کی سرحدیں پار کر کے لامکاں کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے سبحان اللہ رات کے مختصر سے حصے میں اس قدر فاصلہ طے کر کے عرش الا سے بھی اوپر تشریف لے جانا پھر واپس تشریف لانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مجزہ ہے اور کہا جاتا ہے جب آپ واپس حجرائے اقدس میں تشریف لائے تو حجرہ مقدسہ کی زنجیر بھی ہل رہی تھی اس کو شاعر نے یوں نظم کیا ہے واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بستر گرم زنجیر ہلتی رہی کشما مر مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کیا شاہ نے ہمارے اکالی سرات و سلام کی کہ عرش حق آپ کے زیر پا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں عزت لائے محمد کہ ہے عرش ہف زیر پائے محمد صلی اللہ وسل علیہ وسلم اور خدا کی رضا چاغ اور خدا چاہتا ہے رضا محمد لا ہو۔ لوگ وسلم سعید علی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی نقی علی خان علی رحمت الرحمن انوار جمال مصطفیٰ کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ واپس شجرائے اقدس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شجرائے مقدسہ کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی اور مکہ مکرمہ سے سدرات المنتہا تک سفر کتنا ہے پچاس ہزار سال کا اس سے آگے کتنا ہے اللہ جانے اور یہ سفر اللہ اکبر سیرت حلبیا میں ہے یہ آمد و رفت یہ جانا اور یہ آنا یہ تین یا چار ساعت میں ہوا تین یا چار سیکنڈس میں اللہ اکبر اللہ اکبر کون چل سکتا ہے تیری رفتار کے ساتھ کیا شان ہے ہمارے نبی کی نقی علی خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں یہ واقعہ یعنی واقعہ معراج اس عالم سے تعلق رکھتا ہے کہ وہاں کا ہر کام تھوڑے عرصے میں ہو سکتا ہے مثلا جبریلے امین علی سلات و ایک آن میں ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں سیکنڈ میں سدرا تو منتہا آپ کا مقام ہے ایک سیکنڈ میں آتے ہیں حضرت اسماعیل علی و وسلام کے گلے پر چھری رکھی گئی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جبریل می علیہ سلاط و سلام اسی لمحے سدرت المتہا سے آ کر اس چھری کو الٹ دیتے ہیں اور چلنے نہیں دیتے ہیں اس عالم کی رفتار ایسی ہے اور حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کو کنویں میں بھائی ڈال دیتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کنویں کے پیندے میں نیچے تشریف لائیں اس سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ کو پروں پر لے کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیتے ہیں جب امیر علیہ السلام کی ایسی رفتار ہے تو یہ وہ عالم ہی کچھ اور ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم سینکڑوں اروا کو سینکڑوں انسانوں کی روحوں کو مشرق میں مغرب میں قبض کرتے ہیں اچھا غور کریں ہماری نظر جو ہے ایک آن میں ایک سیکنڈ میں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے تو ہمارے اکالی و وسلام نے جو آپ کا جسم مبارک ہزاروں درجے نظر سے بھی لطیف تر ہے اگر تین چار ساعت میں آسمانوں سے تجاوز کیا تو کیا تعجب ہے سبحان اللہ ہمارے اکالی سلاط اسلام کا چند سیکنڈز میں عرش معلہ سے اوپر جا کر واپس تشریف لے آنا ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کچھ محال نہیں اب غور کیجئے شیطان وسو سے ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں مشرق میں مغرب میں شمال جنوب میں دنیا بھر میں جو گناہ کروا رہا ہے شیطان تو کروا رہا ہے اور وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے تو انبیاء کے علیہ علی وسلام کی رفتار کا کون اندازہ لگا سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کو ہمائیں دور دراز مقامات پر لے جاتی تھیں ا شہ رو رواہ شہر ترجمہ کنز الایمان اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ شام کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوائیں بہت تیز چلتی آپ کو تیز رفتاری سے سفر کرواتی تھیں تو اللہ کے محبوب علی صلاحت وسلام اللہ کی قدرت سے اس کے کرم سے بیت المقدس پھر ساتویں آسمان پھر ارش و کرسی سے اوپر لامکاں پر تشریف لے گئے وہ جو وہ عقل سے سوچتے ہیں نا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے الا حضرت فرماتے ہیں گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جهت کو لا لے کسے بتائیں کدھر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے ہر شے پر قادر ہے زمین آسمان پہاڑ سمندر چاند سورج فاصلے سفر منزلیں سب اسی نے پیدا کیے ہیں چاہے فاصلے سمیٹ دے چاہے فاصلے بڑھا دے عقلوں میں یہ بات آتی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء کے نام علیہ صلاحت السلام کو موجاد عطا فرمائے حضرت موسا کلیم اللہ علاء نبی جینا ولی سلاط و اسلام کی مبارک لاٹھی آپ کا مبارک اصح آپ کی مبارک اسٹک جو تھی وہ بہت بڑا اجدہ بن جاتی تھی حضرت عیسی علیہ علیہ صلاحت والسلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پیدائشی اندھے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے اور میرے آک علیہ سلاط والسلام کے تو بہت سے موجزات ہیں سارے نبیوں سے زیادہ ہیں ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم معراج کے بعد حضرت سعید امانی رضی اللہ تعلح جو آپ کے زاد بہن ہیں ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں معراج کے سفر سے آگاہ کیا تو انہوں نے عرض کی حضور آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ لوگ آپ کے در پہ آزار ہوں گے مگر آپ تشریف لے گئے ابو جہل نے اس پر استاذہ کیا مذاق اڑایا کیا ہوا کہ میرے اکالی علیہ تو کسی جگہ تشریف فرما تھے میراج کے بعد آپ فکر مند تھے کہ لوگ میراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے ابو جہل کا گزر ہوا تو اس نے آکالی سلا تو اسلام کو دیکھا کہ آپ فکر مندی کے حالت میں ہیں الگ تھلگ ہیں تو اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے پیارے آکا شب اصرا کے دلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہاں پوچھا وہ کیا فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی دریافت کیا کہاں تک فرمایا بیت المقدس تک اس نے کہا کیا اس سفر کے بعد صبح کو آپ ہمارے شہر میں موجود ہیں فرمایا ہاں یہ سن کر وہ بد وہ دشمن رسول وہ غصاخ رسول وہ بد بخت ابو جہل لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کمزور ایمان والوں کو دین سے دور کرنے کے لیے آقا علیہ و اسلام کو جھٹلانے کے لیے اس نے تدبیر کی اس نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو آپ کے پاس بلا کے لاؤں تو انہیں بھی آپ بات یہ بتائیں گے میرے اکالک فلات اسلام نے فرمایا ہاں ابو جہل لوگوں کو بلا کر لایا اے بنی کاب آؤ آؤ ابو جہل کی آواز سن کے لوگ دوڑے دوڑے پہنچے سب اکٹھے ہو گئے ابو جہل اور وہ لوگ جو ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ابو جہل نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے آپ رات کی وہی باتیں مجھ سے بیان کریں اور اپنی قوم کو بتائیں شب اثرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رات بیت المقدس تک لے جایا گیا لوگوں نے پوچھا صبح اب یہی ہیں فرمایا ہاں مجھے جلد ہی لوٹا دیا گیا اس پر کسی نے استغفر اللہ کفار نے تالیاں بجائیں اور کسی نے حیرت سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اللہ پر یاد رکھیے تالیاں بجانا جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کافروں کا طریقہ ہے مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے ایک شخص متعم نامی اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی باتیں واضح تھیں میں گواہی دیتا ہوں استقفی اللہ آپ سچے نہیں ہیں ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے ایک مہینہ سفر کرتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے لات و اجزا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا یہ القسائط القبرہ کے حوالے سے میں نے آپ کو پیش کیا اچھا بعض لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا یہ سفر کتنا ایک مہینے کا اور اکالی سلا تو اسلام نے راتوں رات و را سفر کیا اچھا اکالی سلاط اسلام نے کفار کو آسمانوں کی سیر کا نہیں بتایا آپ نے لامکاں کے سفر کا نہیں بتایا سدرت المنتہا کا سفر نہیں بتایا آپ نے ہر شخص کو اس کی عقل کے مطابق بتایا جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی تو مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور آپ اس کی طرف دیکھتے رہے نشانیاں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ لوگ پکار اٹھے جہاں تک نشانیوں کا تعلق خدا کی قسم وہ بالکل درست ہیں مسجد اقسا آپ کے سامنے لائی گئی تختہ بلکیس پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا قرآن پڑے نا تو مسجد اقسا بھی لائی جا سکتی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ پردے اٹھا دیے گئے اور بیت المقدس ہمارے اکالی سلات اسلام کے پیشے نظر ہو گیا تو کیا شاعری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بستر گرم زنجیر ہلتی رہی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی خوب یہ موجا آج کی رات ہے مراب مرحبا مرحبا محمد ایک روایت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو قافلوں کے بارے میں بتایا تو کفار مکہ نے پوچھا وہ قافلے کب پہنچیں گے فرمایا بدھ کے روز پہنچیں گے اب سورج بدھ کا غروب ہونے والا تھا قافلہ نہیں پہنچا تھا تو ہمارے اکالی سلاط اسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنے بندے کو سچا کر دے وہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور بدھ کیا دن کا جو وقت ہے وہ بڑھا دیا گیا اور یہ بھی روایت میں ہے کہ کسی نے کا سورج غروب ہو گیا تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ قافلہ بھی پہنچ گیا کیا شا نے ہمارے اکالی سلاط اسلام کی میراج اس سفر کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی صدیق اکبر نے کفار آپ کے پاس آئے اس امید سے کہ ابھی ان کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر صدیق اکبر ابھی اللہ تعالی انہوں نے تصدیق کی اور آپ صدیق کہلائے جبیل امیہ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق جو ہے صدیق اکبر کریں گے اور ایک بہت عشق بھری بات بتاؤں سحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی لنو فرماتے معاج کے بعد اکالی سلاط و سلام سے دلن کی خوشبو جیسی خوشبو آتے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دلن کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ تھی انشاء اللہ بشرطحت و زندگی کل دیدار الہی کےنوان سے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان سر سے اپنے رب از کا دیدار کیا قرب خاص پایا قرآن پاک میں کن آیات میں اس کا بیان ہے اور وہاں کیا کیا انیات ہوئی کچھ کچھ انشاءاللہ اللہ عرض کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں رجب کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے کل کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ستائیسویں رجب کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.